الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق طقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعَيْشَةً ظُنْكًا وعن أبي هرائة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى شوكة يشاكها إلا كفر الله به من خطاياه رواه الإمام بخاري ومسلم في صحيه مع معزز حاضرین جمعہ دینی ملی بھائی اور دوستوں موجودہ دور کی منتشر بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری اور آفت وسوسہ ہے وسوسہ یہ برے خیالات کا نام ہے شکوک و شبہات کا نام ہے جس کے دل میں ایمان کی کمی ہوتی ہے عقید توحید پیوست نہیں ہوتا اللہ پر توکل اور اللہ پر ایمان کم ہوتا ہے اور دل کمزور ہوتے ہیں ایسے نوجوانوں کے اندر یہ بیماری بکثرت پائی جاتی ہے کبھی وسوسہ عقیدے کے بارے میں ہوتا ہے یہ وسوسہ کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یا موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو نعد اللہ کس نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ عرش سے پہلے کہاں تھا اس طرح کے شکو کو شبہس شیطان کی طرف سے یہ برے خیالات یہ برے وسوسے انسان کے دل کے اندر آتے ہیں کبھی نماز عبادات کے تعلق سے انسان وسوسے کا شکار ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے نوجوان ہیں جماعت ختم ہو جاتی ہے ان کا وضو ختم نہیں ہوتا یا امام رکو میں چلا جاتا ہے وہ سورہ فاتحہ ہی کے اندر لگے رہتے ہیں اور خود وسوسے کا اوشک اور صبح شک کا شکار ان کے بغل میں جو رہتا ہے وہ بھی بچارہ مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے یہ صورتحال حال پہنچی ہوئی ہے ایسے ہی کچھ مہوم بیماریوں کے بارے میں لوگوں کے اندر وسوسے ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے بتایا کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں یہ فلا بیماری ہوتی ہے اب وہ اپنے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ ہاں میرے اندر بھی چیزیں پائی جاتی ہیں حالانکہ وہ بیماری اس کے اندر نہیں ہے یہ صرف وسوسا ہوتا ہے اور شیطان کی طرف سے برے خیالات ہوتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیوی کے بارے میں وسوسے کا شکار رہتے ہیں میری بیوی پاک دام ہے یا نہیں ہے میں تو یہاں ہوں پتہ نہیں میری بیوی کیا کر رہی ہے اس کی زندگی پہلے کیسے گزری تھی شادی ہوتی ہے شادی کے بعد کچھ لوگ ایسے سے سوالات کرتے اپنی بیویوں سے یہ ساری چیزیں شک کو شبہات ہیں برا گمان ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اور لوگوں کے تعلق سے بھی یہ بیماری آج بہت منتشر ہے بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور کچھ جو دل جن کے کمزور ہوتے ہیں ان کی پوری زندگی اس وسیع کی بنا پر اتنی بے اور اضطراب اور فلک میں گزرتی ہے کہ بہت سارے لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں بہت سارے لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں کبھی یہ چیز انسان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہوتا ہے کیونکہ جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے اللہ کے دین سے دوری اختیار کرتا ہے عقیدے کے اندر خلل اور کمی رہتی ہے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا کیمن ذکری فعن نہ لہو معیشت کا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا پہلو تہی اختیار کرے گا اس کے لیے تنگ روزی ہے تنگ زندگی ہے پوری زندگی تنگی میں قلق میں اضطراب میں بے شعینی میں اور شک اور شبح میں اس کی پوری زندگی گزرتی ہے اپنے بارے میں بھی بچوں کے بارے میں بھی بیوی کے بارے میں بھی دوست احباب کے بارے میں رشتہ داروں کے بارے میں پوری زندگی اس کی بےشینی اور قلق اور اضطراب کے اندر گزرتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین سے اس کے ذکر سے قرآن سے حدیث سے اور عبادات سے اور دین سے دوری اختیار کرتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب الامن کی طرف سے عذاب مسلط ہو جاتا ہے کہ ان کی پوری زندگی اجیرن جاتی ہے اور جو اتنا زیادہ اللہ کے دین سے دور رہے گا اتنا ہی زیادہ اس کے اندر برے خیالات برے وسوسے آئیں گے اور اس طریقے سے پوری تنگی نے اس کی زندگی گزرتی ہے آج دیکھیے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے دنیا کی ساری ترقیاں موجود ہیں سب کچھ موجود ہے پوری دنیا ان کے باہوں میں ہے لیکن ان کے پاس سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس لیے سب سے زیادہ خودکشی انہیں دیشوں اور ملکوں کے اندر ہوتی ہے جو اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے جو کفار و مشرقین ہیں اس لیے سب سے زیادہ ان کے یہاں خودکشی ہوتی ہے جس کا جتنا زیادہ اللہ کی ذات پر ایمان اور خراب اور صبر اور قوت برداشت اور اس طریقے سے اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین ہوگا ان کے ہاں یہ چیز نہیں ہوگی جو لوگ عقیدے سے دور ہوں گے اللہ پر ایمان سے دور ہوں گے ایسے لوگوں کے اندر یہ بیماریاں اور برائیاں پائی جاتی ہیں جس کا ایمان صحیح عقیدہ صحیح توحید صحیح ہے ایسے لوگوں کے اندر ایسی بیماری نہیں پائی جاتی ہے جو علم سے دور ہوتے ہیں کتاب و سننے سے دور ہوتے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر اس طرح کی بیماریاں پائی جاتی ہیں ایک طرح کا عذاب ہے اللہ حب کی طرف سے جو ایسے لوگوں پر اللہ مسلط کر دیتا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ حرب الامین کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے اور اس طریقے سے اللہ حرب الرامین اس آزمائش کے ذریعے سے بھی اس کے گناہوں کو کا کفارہ بنا دیتا ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث ہے جو حضرت ابو بحیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما یوسیب المسلمہ نسمی ولا ولا ومی ولا ہضم ولا ازم ولا غم کہ کسی بھی مسلمان کو کوئی دکھ کوئی تکلیف کوئی غم کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے حتیٰ کہ کانٹا اگر اس کے پاؤں میں چوتا ہے اللہ کفر اللہ بحہ من خطایا تو اللہ ہر بلامی اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے مرد لاحق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے اور اس طریقے سے اللہ رب الامن گناہوں کو دھل دیتا ہے تو یہ اللہ رب الامین کی طرف سے کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے تو آج کے خطب جمعہ میں ایک انسان اپنے آپ کو وسوسے سے کیسے بچائے کیا ذرائع ہیں کیا اسباب ہیں کیا وسائل ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اپنانے سے انسان اپنے آپ کو وسوسا جیسی خطرناک بیماری اور ایک بہت بڑی آفت سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی آفت بن چکی ہے اور بہت سارے لوگوں کی زندگیاں کو اس نے تباہ و برباد کر دیا ہے خود خودکشی کر لیتے ہیں یا اس سے پہلے ہر ایک کے بارے میں شکر شبہات اور اس طریقے سے بیوی کو طلاق اور اس طریقے سے لوگوں سے کنارہ کشی تنہائی اور خلوت میں زندگی گزارنا اس طریقے سے پوری زندگی ان کی اجیئرن بن کر کے رہ جاتی ہے اس لیے میں نے محسوس کیا کہ اس موضوع پر بھی آپ لوگوں کی دینی رہنمائی کی جائے اور وہ اسباب بتائے جائیں جن اسباب کو اپنانے سے انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کی مدد طلب کرے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرے شیطان سے کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے وہ اما ضم نہ کمن شیطان ندن فسط ازب اللہ ان شمع جب تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسا آئے برے خیالات آئیں تو اللہ تعالی کی پناہ طلب کرو اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں گے اللہ رب برامین آپ کی مدد کرے گا اور شیطان پر آپ کو کنٹرول دے گا شیطان کے وسوسوں سے اللہ برامین آپ کی حفاظت کرے گا اس لیے قرآن کی تلاوت سے پہلے انسان اود باللہ پڑھتا ہے بسم اللہ رہنا الرحیم پڑھتا ہے اور اس طریقے سے کیوں اس لیے کہ جو وسوسہ ہے یہ جو شکوک و شبہات ہیں یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں اس لیے جب انسان اللہ تعالی کی, کی مدد طلب کرتا ہے اللہ تعالی کی پناہ میں آ جاتا ہے تو اللہ ابرامین اپنے ان بندوں کو شیطان کے مکر سے اس کی سازش سے اس کی چالوں سے اور اس طریقے اس کے برے خیالات اور وسوسوں سے اللہ رب اسے, اسے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ اربراہیم اس کی حفاظت کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ اور اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کریں جب بھی آپ کے دل میں کوئی وسوسہ آئے فورن آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اس سے اللہ ابراہین آپ کی مدد کرے گا اور برے خیالات کو آپ کے ذہن و دماغ سے اور آپ کے دلوں سے اللہ ابراہمین سے دور کرے گا دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ ابراہین پر توکل کرنا اللہ پر بھروسہ کرنا اللہ ابراہین کا فرمان ہے وہ میں یہ توکر اللہ صاحب جو اللہ پر توقل اور اعتماد کرتا ہے اللہ رب براہین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیجیے سارے معاملات پر اللہ پر اعتماد کیجئے اللہ پر بھروسہ کیجئے آج یہ توکل اور اعتماد کی کمی ہے کہ بہت ساری بیماریاں ہمارے اندر جنم لے چکی ہیں تو انسان اگر اللہ پر توقل اور بھروسہ کرے تو اس جیسی بہت ساری بیماریوں سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے کیونکہ اللہ اور اس کے لیے کافی ہوتا ہے اور جس کے لیے اللہ البراہین کافی ہو اللہ ابراہین ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے ایسے لوگوں کے اللہ اور براہین حفاظت کرتا ہے تو اللہ پر توقر کرنا یہ دوسرا سبب ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے آپ کو اس شر سے اور اس برائی سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے نمبر تین قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنا اس کے بارے میں غور و فکر کرنا اور ان پر عمل کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ العالمین اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے قرآن کریم کے بارے میں اللہ العالمین نے فرمایا عرون ضلع من القرآنِ ما ہوا شفا ہوں رحمۃ المنی کی قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے شفا اور مومنوں کے لیے رحمت رکھا ہے ہر طرح کا شفا ہے قرآن مجید کے اندر دل کی بیماریوں کا علاج ہے جسمانی بیماریوں کا علاج ہے ہر طرح کا شفا اللہ رب العالمین قرآن کریم رکھا یہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے بصیرت ہے اللہ کی طرف سے نور ہے یہ ذکر ہے جب بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو دل کے سارے بیماریوں کو اللہ العالمین اس کے دل سے دور کر دیتا ہے کفر و نفا حسد بغز عداوت نفرت دشمنی اور اس طریقے سے یہ کینا اور کپٹ اور اس طریقے سے وسوسہ جتنی دل کی بیماریاں ہیں ان تمام دل کی بیماریوں کو اللہ رب اس کے سینے سے دور کر دیتا ہے تو پرانے کریم کو اللہ رب نے کے طور ناضر کیا ہے اور سب سے بڑا شفا دلوں کا شفا ہوتا ہے جسمانی بیماریوں سے بڑا شفا اور بڑی راحت اور اطمینان اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر رکھی ہے یہ سب سے بڑا شفا ہے انسان کا دل ہر طرح کی گندگوں, گندگیوں سے ہر طرح کی آلائشوں سے اور نجاستوں سے اور اس طریقے سے دل کے جو, کی جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے انسان کا دل پاک اور صاف ہو اس سے بڑا اور شفا کیا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ دل ہی ہے دل ہی سب کا بادشاہ ہوتا ہے اور یہی جسم کے اوپر کنٹرول کرتا ہے اس لیے اگر انسان کا دل درست ہے تو پھر اس کے تمام آزاد صحیح اور صالح ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے اگر وہ قیدہ صلاحت سل ہل جس دو کلو کوئی جا پھنس فسد دل کلو جب یہ صحیح ہو گیا پورا جسم آپ کا صحیح رہے گا اور جب یہ خراب ہو گیا پورا جسم آپ کا خراب ہو جائے گا یہ دل ہے میرے بھائیوں جو بدن کا امیر ہوتا ہے جو بدن کا بادشاہ ہوتا ہے یہی سے انسان سوچتا ہے یہی سارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے سارے جسم پر اس کا حکم چلتا ہے اس لیے اگر انسان کا دل صحیح ہے دل درست ہے تو اور جو دیگر بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو سب سے پہلے یا سب سے زیادہ انسان کو قرآن کریم کی کثرت سے انسان کو تلاوت کرنا چاہیے اس کے معنی پر غور کرنا چاہیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوان القلی متا فرمایا تھا آپ کی جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کا مطالعہ کرنا ان حدیثوں کو پڑھنا ان کے اوپر غور و فکر کرنا یہ بھی دل کی بیماریوں کے علاج ہے کیونکہ حدیثیں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں یہ بھی وہی ہے اگرچہ الفاظ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں لیکن اس کے معنی اللہ ہر بلامین کی طرف سے ہے قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں لیکن حدیثوں کے الفاظ ہمارے نبی کی طرف سے اور معانی اور مطالع اللہ برامین کی طرف سے ہیں اس لیے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے قرآن اللہ رب اس کے لیے شفا رکھا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو حدیثوں کو پڑھتا ہے ازکار پڑھتا ہے حدیثوں کی تلاوت کرتا ہے اس کے اندر بھی اللہ برامین میں اس کے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے یہ بھی اللہ رب کی طرف سے ہیں اس لیے انسان کو کثرت سے کریم تلاوت کرنا چاہیے اسے پڑھنا چاہیے اور اس طریقے سے اس کے اوپر انسان کو عمل کرنا چاہیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ انسان قرآن کریم پر عمل کرے آج قرآن کریم کو صرف تبرک کے طور پر لوگ پڑھتے ہیں کسی کو وفات ہوگی قرآن خانی کر دیا یا اس طریقے سے خطرہ کا وقت ہے قرآن پڑھ دیا یا اس طریقے سے وفات ہونے والی شور یاثر پڑھ دیا جبکہ کہ قرآن کریم کو اللہ ہر الامین ہدایت کے لیے اور دلوں کی بیماریوں کے علاج کے لیے رحمت کے طور پر نور اور بصیرت کے طور پر روشنی اور علم کے طور پر اور حجت کے طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا تھا آج ہم نے ان تمام معانی کو ان تمام مقاصد کو ان تمام اغراض کو جن کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نازل فرمایا تھا ان کو پسے پھل ڈالتے ہوئے صرف اس کا مقصد قرآن کریم کا پارٹیوں میں یا احتفالات میں یا مرنے کے وقت پڑھنا اور تلاوت کرنا ہی صرف ایک لوگوں نے اس کا مقصد بنا رکھا ہے اور باقی جو چیزیں ہیں لوگوں نے بھلا دیا ہے اور ایسے ہی لوگ کیا کرتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں کہتے کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے شفا رکھا ہے لہذا اسے تعویت گندے کے طور پر بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اور اسے لکھ کر کے پانی میں گھول کر کے پیتے ہیں یا اس طریقے سے کاغذوں پر لکھ کر کے اسے تعویذ گنڈے کے طور پر استعمال کرتے ہیں جبکہ ساری چیزیں غلط ہیں اللہ رب العالمین نے پرانے کریم میں شفا رکھا ہے ضرور لیکن شفا کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے بے نبی کو بتا دیا ہے جو طریقہ ہے جب اس طریقے کو اپنائیں گے تبھی اللہ ربامین آپ کو شفا دے گا اگر طریقہ کوئی اور استعمال کریں گے تو جو شفا ہے وہ شفا اللہ ربامن چھین لیتا ہے جیسے آپ دوائیں استعمال کرتے ہیں دواؤں کے استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جب آپ اس طریقے پر استعمال کریں گے تب اس دوا کے ذریعے صلاح الدامین آپ کو شفا طا کرے گا لیکن اگر آپ نے طریقہ بدل دیا تو آپ کو اس دوا سے شفا نہیں ملے گی سیرپ انسان پیتا ہے اگر پینے کے بجائے جسم پر آپ مل لیں آپ کو اسے فائدہ نہیں ہوگا مرہم انسان زخم پر ملتا ہے اگر مرہم کو زخم پر ملنے کے بجائے انسان اسے کھا جائے یا پانی میں گھول کر کے پی لے اسے فائدہ نہیں ہوگا ایسے دوا انسان کھاتا ہے اگر دواؤں کو کھانے کے بجائے آپ اسے پوٹلی میں باندھ کر کے گلے میں لٹکا لیں یا کسی جسم کے کسی حصے پر لٹکا دیں آپ کو شفا نہیں ملے گا کیونکہ شفا کا طریقہ آپ نے کوئی اور اپنا لیا ہے وہ طریقہ نہیں اپنایا اس طریقے میں اللہ العالمین نے دوا کے اندر شفا رکھی ہے لہذا جو طریقہ اللہ حرب العظم نبی کو دیا ہے اسی طریقے پر آپ پرانے قدیم قرآن کی تلاوت کریں گے تب آپ کو شفا ملے گی کوئی دوسرا طریقہ آپ استعمال کریں گے آپ کو شفا نہیں ملے گی پانی میں گھول کر کے پینا یا لکھ کر کے دروازے پر لٹکا دینا یا اس طریقے سے راستے میں دفن کر دینا یا اس طریقے سے اور یا اس طریقے سے کسی چیز میں لکھ کر کے اسے دروازے کے اوپر یا گھر کی چھتوں پہ لڑکا دینا یا اس طریقے سے گلے میں لڑکا دینا یہ سارے طریقے بالکل صحیح نہیں ہیں قرآن کریم کا جو شفا ہے وہ صرف یہ کہ آپ اس کی تلاوت کریں اس کے اوپر عمل کریں اور اس طریقے جو مریض ہے جو مصیبت زدہ اس آدمی کے اوپر پڑھ کر کے دم کر دیں یہی اس کا طریقہ شفا ہے اور یہ اللہ رب العلی رب نبی کو بتایا ہے لہذا قرآن کریم کی کثر سے تلاوت کریں اس کے معانی پر غور کریں ترجموں کو پڑھیں جو ترجمہ صحیح ترجمہ ہے ان ترجموں کو پڑھیں تاکہ آپ اس کے ذریعے سے جہاں اجر اور ثواب ملے وہیں آپ کو ہدایت بھی ملے اور آپ ہدایت کے نیے سے قرآن کریم کی تلاوت کیجئے اس عزم کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ ابرامین میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں جہاں عذر اور ثواب مجھے ملے گا وہی اللہ ابرامین کو اس کے ذریعے سے میں ہدایتہ فرما بدل المطفیم یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے رہنمائی ہے سچشمے ہدایت ہے یہ لہٰذا اس نیت سے انسان کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے سی تبر کے طور پر پڑھنا یہ میرے بھائیوں یہ, یہ قرآن کریم کا مقصد نہیں ہے قرآن کریم کو اللہ براہین نے ہدایت کے لیے نازل کیا تھا آج کوئی قرآن کریم کو ہدایت کے لیے نہیں بلکہ ایک رسم کے طور پر اور ایک عادت کے طور پر اور صرف تبرک کے طور پر انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کا مقصد ہدایت نہیں ہوتا ہے جب اللہ رب ابراہیم سے ہدایت مانگنی چاہیے اور قرآن کریم کو ہدایت کے لیے انسان کو پڑھنا چاہیے تب اللہ براہین بندوں کو ہدایت دیتا ہے تو کثرت سے انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے اس کے اوپر عمل کرے حدیثوں کا پڑھے ریاض السالحین ہے بالغ البرام ہے بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں ان حدیثوں کو انسان پڑھے اور اس کے اوپر عمل کرے تب انسان کو اللہ اربامین وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے کیونکہ شیطان اسی دل پر حملہ کرتا ہے جو دل خالی ہوتا ہے جس دل کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اس کے نبی کی حدیثیں نہیں ہوتی دین پر عمل نہیں ہوتا ہے ایسے ہی دلوں پر شیطان حملہ کرتا ہے لہٰذا جب انسان اس کو پڑھے گا تلاوت کرے گا تو شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا پانچویں چیز یہ چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان کے پاس مضبوط ایمان ہو اور نیک امان ہو پکا ایمان اللہ کی ذات پر اور اس طریقے سے قوی ایمان ڈلمل یقین ایمان نہیں ہونا چاہیے انسان اللہ کی ذات پر تھوڑی سی کوئی مصیبت آ جائے فوراً کیا کرتا ہے وہ بری چیزوں کو اپنانا شروع کر دیتا ہے کوئی بھی زندگی میں آزمائش آ گئی فورن بھائی ہمارا پہلے ہی صحیح تھا چلو ہمیں اسی کو کرنے دیجئے کوئی انسان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کی آزمائش کرتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے شریعت کے اندر یہ چیز بدات ہے حرام ہے شریعت کے اندر کرنا اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو کبھی کیا ہوتا ہے کوئی مصیبت اس کو آ جاتی ہے تو سمجھتا کہ بھئی ہمارا تو پہلے والا ہی صحیح تھا اللہ پر اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا توحید پر اس کا ایمان کبھی نہیں ہوتا اس لیے پھر بھی کی آگوش میں چلا جاتا ہے پھر بھی کو کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ کی ذات پر انسان کو مکمل ایمان ہونا چاہیے کبھی ایمان ہونا چاہیے پہاڑ جیسا ایمان کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے ایمان کو مزلزل نہ کر سکے کوئی کوئی طاقت آپ کے ایمان میں حلل پیدا نہ کر سکے اس طریقے سے اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے کو. یہ ایمان ہوگا یہ یقین ہوگا تب آپ شیطان کے وسودوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اللہ ربان کی من ام السوال و امسا مرد ہوئی عورت جس نے نیک عمل کیا وہ ہوا مومن اور وہ مومن ہے اللہ کی ذات پر پکا ایمان ہے اعتماد اور بھروسہ ہے مکمل ایمان اور یقین اللہ رب العالمین کی ذات پر کہ اللہ کی ذات موجود ہے عرش پر مستوی ہے سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی ساری دنیا اکٹھا ہو جائے اور اگر آپ کو کچھ نقصان پہنچانا چاہے اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ حرب الرامین آپ کے لیے لکھ دیا ہے اور پوری دنیا اکٹھا ہو جائے کچھ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے اس سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ حربرامین کے لکھ دیا ہے یہ ایمان یہ عقیدہ یہ اللہ العالمین کی ذات پر یہ قوت کے ساتھ یہ ایمان اللہ کے صور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن بین سے فرمایا تھا کہ میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں تم انہیں یاد رکھو ان کی حفاظت کرو اللہ العالمین تمہاری حفاظت کرے گا تم ان پر عمل کرو اللہ العالمین تمہاری مدد کرے گا اور اس میں آپ نے یہ بات بتائی تھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی کہ اگر پوری امت پوری دنیا قبضہ ہو جائے اور تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی اس نے کے لیے کیا آج کہاں ہے ہمارا ایمان تھوڑی کوئی مصیبت آتی انسان فوراً ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے فوراً جو ہے کوسے لگتا ہے اور اس طریقے سے ایمان مزلزل ہو جاتا ہے تو مکمل پختہ ایمان ہونا چاہیے انسان کا اور کبھی ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے یہ سارے یہ ساری مصیبتیں یہ سارے مصائب اور عالام یہ دنیا کے اندر ہیں اگر انسان کا اللہ کی ذات پر ایمان ہے مکمل طور سے یہ ساری مصیبتیں ہو جائیں گی مصیبتوں کے لیے نہیں ہے ہمیشگی ہے امن کے لیے ہمیشگی ہے صحت کے لیے ہمیشگی ہے جنت کے لیے ہمیشگی ہے میرے بھائیوں نے ایک امال کے لیے ان ساری چیزوں کے لیے کوئی ہمیشگی نہیں ہے یہ مال دولت مسائل اور پریشانیاں یہ صرف دنیا کی چیزیں ہیں یہ صرف دنیا کی چیزیں ہیں اور دنیا کے اندر رہ جانے والی ہیں یہ چیزوں کے لیے دوام اور ہمیشہ نہیں ہے جس طریقے سے ہماری زندگی کو دوام نہیں ہے ایسے ہی ان چیزوں کے لیے ہمیشہ نہیں ہے یہ تو صرف آزمائش کبھی ہوتی ہیں اس لیے انسان کو اللہ کی آزمائش پر مکمل اترنا چاہیے اور اللہ کی ذات پر مکمل ایمان اور یقین ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ اتنا اتنا کمزور ہی آج ہمارا ایمان ہو چکا ہے اتنا کمزور ایمان ہو چکا ہے اللہ کی ذات پر شادی کی دو سال تین سال کا عرصہ گزرا بچے نہیں پیدا ہوئے مزاروں کا پیروں اوڑیوں کا تباہ شروع کر دیا ان کے چکر میں پھنس گئے بیوی کہتی ہے کہ فلاں عورت گئی تھی اس کو اولاد مل گئی تم بھی چلو فلاں مزار پہ تمہیں بھی وہاں اولاد مل جائے اتنا ایمان کمزور ہو چکا ہے اتنا ایمان انسان کا اللہ کی ذات پر کمزور ہو چکا ہے میرے بھائیوں سب کچھ دینے والا اللہ ابرامین ہے اللہ ابراہین ہی اولاد دینے والا یہ تو اللہ کی ربوبیت کے اندر شرک ہے یہ تو مکہ کے مشرقین کا بھی شرک نہیں تھا وہ تو اللہ کی لوہیت کے اندر شرک کیا کرتے تھے وہ بھی اللہ کو رب اولاد دینے والا خالق مالک دنیا کا نظام چلانے والا اور شی عظیم کا مالک سب کچھ میں کے مشرقیل بھی مانتے تھے آج ہمارا ایمان اتنا گزر چکا ہے اتنا زیادہ کمزوری ہمارے ایمان کے اندر آ چکی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیاں چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آتی ہیں ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں تو جب تک کہ انسان کا اللہ کی ذات پر کبھی ایمان نہیں ہوگا انسان اپنے آپ کو شیطان کی وسوسوں سے نہیں بچا سکتا ہے تو اللہ کی من امن و امسا وہ مومنون جو مرد ہوئی عورت نئے عمل کرتا ہے اور وہ صاحب ایمان ہے ایمان ہے مومن ہے وہ فرن حیاتہ ہم اسے پاکہ زندگی عطا کریں گے معذض زندگی عطا کریں گے اس کی زندگی بڑی بڑے اطمینان کے ساتھ صبر و سکون کے ساتھ فنات کے ساتھ اس کی زندگی گزرے گی اس کی زندگی میں کوئی قلق کوئی استرار کوئی بے شہری نہیں ہوگی ورنہ جیر نہ اجر ہوں بے حسن اور جو لوگ عمل کرتے ہیں ہم ان کا بہترین بدلہ انہیں عطا کریں گے تو نیک عمل کرنا اللہ کی ذات پر قبی ایمان یہ بھی انسان کو اللہ رب العالمین شیطان سے محفوظ رکھتا ہے اس طریقے سے حدیثوں کے اندر آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح کی کوئی غم لاحق ہوتا تھا تو آپ کہا کرتے ستیہ بلال سے ارے نا بلال اے بلال نماز کے ذریعے سے میں ٹھنڈک پہنچاؤ اللہ پر ایمان کے بعد توحید اور عقیدے کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے نماز کے اندر انسان کو سکون ملتا ہے قلبی راحت ملتی ہے نماز انسان پڑھتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑتا ہے اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے جب تم اللہ تعالیٰ کی بات کرو تو گویا کہ اللہ براہین کو دیکھ رہے ہو اگر یہ شعور نہ ہو تو احساس ہونا چاہیے ہمارے دنوں کے اندر یہ شعور ہونا چاہیے کہ اللہ رب برہامین کی ذات میں دیکھ رہی جب انسان نماز پڑھتا ہے اس کا تعلق اللہ ہر سے قائم ہوتا ہے اللہ اور براہن سے تعلق اس کا جڑتا ہے اللہ تعالی کی روبرو hota hai اللہ کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس اس کے دل کے اندر ہونا چاہیے یہ شعور ہونا چاہیے کہ دنیا کی سب سے بڑی عظیم ذات کے سامنے اس وقت میں کھڑا ہوں لہذا نماز کے اندر سکون خوشی خدو پیدا کرے وہ اور اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ وہ نماز ادا کرے کیونکہ سب سے عظیم ذات کے سامنے وہ کھڑا ہے جو ذات اسے دیکھ رہی ہے اس کی نقل و حرکت پر خبر رکھتی ہے اس لیے شعور ہر انسان کے دل کے اندر دل اللہ کی بات کرے تو انسان کے دل کے اندر شعور ہونا چاہیے تو نماز انسان کو سکور پہنچاتی ہے نماز انسان کو راحت ملتی ہے نماز سے انسان کے دلوں کو انشاء صدر ہوتا ہے اور اس طریقے سے اور جو بیماریاں ہیں وہ ساری بیماریاں انسان کی نماز سے دور ہوتی ہیں اس لیے نماز یہ اللہ پر ایمان اور اس طریقے سے توحید کے بعد سب سے اہم عبادت ہے انسان کے اندر خوش و پیدا کرتی ہے نمازیں اور اس طریقے سے نماز انسان کو راحت ملتی ہے وہ سزوں کو ختم کرتی ہے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مومن کے لیے نور ہے مومن کے لیے معراج ہے اس کے ذریعے سے اللہ البامین مومنوں کو قوت اور طریقے سے آپتا فرماتا ہے تو نماز ایک بہترین عمل ہے کہ انسان اگر اس کی پابندی کرے پانچوں نماز پابندی کے ساتھ پڑھے جماعت کے ساتھ پڑھے تو وہ سوسے وغیرہ سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے اس طریقے سے اور بھی دیگر عبادات ہیں چاہے وہ زکوٰۃ ہو چاہے وہ روزہ ہو حج ہو یا جو بھی عبادات ہیں انسان عبادت کرتا ہے اس کو سکون ملتا ہے اسے اطمینان ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے اللہ کی میں نے عبادت کی ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے تو اس طریقے سے ایمان اور نیک عمل انسان اگر کرتا ہے تو شیطان کے وسوسوں سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے نمبر پانچ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر کرنا اللہ الزقرون عزقر کم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ ابراہین آپ کے دلوں کو سکون دیتا ہے اللہ بذکر اللہ تطبین القلوب اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے دلوں کو سکون ملتا ہے اور دلوں کو شیطان کے وسوسوں سے اللہ رب محبوظ کرتا ہے حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے اللہ ابراہین ہے کہ میں اپنے ایک بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ رہتا ہوں تو اس لئے انسان کو ہمیشہ اللہ البامین کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اللہ کے بارے میں انسان کو حسن نظم رکھنا چاہیے جب آپ حسن نظم رکھیں گے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو اللہ البامین آپ کے بارے میں بھی خوش نظم رکھے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں سدیز کو رب ہوں لدی اللہ کل حی المعد جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایک زندہ اور مردے کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے گویا کو زندہ ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا گویا کہ وہ مدعا ہے اللہ کا ذکر کیا میرے بھائیوں اللہ کا ذکر قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے صبح و شام کے اسکار پڑھنا ہے دعاؤں کو پڑھنا یہ سب اللہ تعالیٰ کے اسکار ہیں یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے جو صوفیہ نے اور اس طریقے سے پہلے بدعت نجات کر رکھا ہے اور جس طریقے سے حکیم نسخے بتاتے ہیں بیماریوں کے ایسے ہی لوگ آج جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ لوگوں کو نسخے بتاتے ہیں کہ تمہیں فلاں چیز ہے میں تمہیں وظیفہ دیتا ہوں تمہارے پاس فلاں بھی ماری میں تمہیں وظیفہ دیتا ہوں یہ میں تمہیں نسخے دیتا ہوں وہ سائے نسخے باطر ہیں جو نسخے قرآن و حدیث سے ثابت شدہ نہ ہو ایک ہی نسخہ چلے گا وہ اللہ اربراہین کا قرآن اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت شدہ دعائیں اور ازکار اگر انسان اپنی طرف سے کوئی نسخہ بتاتا ہے اور کہتا ہے جب سونا تو اتنی بار یہ پڑھنا جب فلاں یہ پڑھنا اس طریقے سے اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہے یہ سارے ذکر نہیں میرے بھائیوں ذکر وہی ہے جو اللہ حرب العامین نے پرانے کریم بیان فرمایا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر جس کا ذکر کیا ہے انہی میں جو شام کے اسکار ہیں صبح شام کے اذکار ہیں انسان جو صبح شام کے اذکار پڑھتا ہے وہ،, وہ اس کو بھی اللہ ارب العامین شیطان کے وسلسے سے محفوظ رکھتا ہے صبح شام کی دعائیں پڑھیں جب صبح ہو تو دعائیں پڑھیں شام ہو تو دعائیں پڑھیں لمبی دعائیں ہیں اور جو, حدیث جو دعاؤں کی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کے اندر دعائیں موجود ہیں اور دعا کے تعلق سے بڑی اہم کتاب ہے المسلم بڑی چھوٹی سی کتاب ہے پاکر سائز کتاب ہے وہ کتاب ہر مسلمان کے پاس ہونی چاہیے ہر مسلمان گھر میں وہ کتاب ہونی چاہیے تین چار یا دو تین دیال کی ملتی ہے کتابوں آپ اسے خریدیں اس کے اندر وہ تمام دعائیں وہ تمام اذکار جو اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شدہ ہیں ان تمام اسکار کو بیان کر دیا گیا ہے اور اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے لہذا بڑی اہم کتاب ہے دعا کے موضوع پر تو ذکر کیا ہے میرے بھائیوں ذکر ہے جو اللہ غلامی نازر فرمایا آج لوگوں نے کس نے اسکار بنا لیے ہیں کوئی صرف اللہ اللہ کہتا ہے صرف اللہ کہنا ذکر نہیں ہے اللہ کیا مطلب کہ اللہ کے انکار کر رہے ہیں اللہ پر ایمان لا رہے کیا کہنا چاہے تو اس لیے مکمل ذکر ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ یہ مکمل ذکر ہے مکمل ذکر. کوئی صرف یہ مکمل کہتا, کہتا ہے کوئی صرف اللہ اللہ کہتا ہے یہ سارے اصکار صوفیوں کے ہیں یہ اصکار کی کوئی حیثیت میرے بھائیوں حدیثوں سے جو ہے یہ ثابت نہیں ہے اس اسے جب اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان آپ کے دل سے بھاگ جائے گا اور وہ سورہ ناس کے اندر اللہ رب العمی نے شیطان کے ایک نام خناس بیان کیا ہے اور خناس کا دو معنی ہے ایک معنی تو یہ ہے کہ جب اللہ کا آپ ذکر کریں شیطان بھاگ جائے اور دوسرا معنی یہ کہ جب اللہ کا ذکر نہ کرے شیطان آپ کے دل پر غالب آ جائے تو خناس کے دو معنی ہیں اسے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور اس طریقے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے کیونکہ شیطان اللہ کے ذکر کے سامنے ٹک نہیں سکتا ہے اس کا علاج یہی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ کے سور ص اللہ علیہ وسلم صابت شدہ دعاؤں کو پڑھا جائے آزب کلمات اللہ تام منکل شیطان وہاں ماں اعظ وکلمۃ اللہ تعمۃ منصر الفق بسم اللہ وہ اب سمی والی بہت ساری صبح شام کی دعائیں انسان پڑھتا ہے تو اللہ اربان اس کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے شیطان اس کی بھاگ جاتا ہے کیونکہ شیطان کا نام ایک کیا ہے الخناس بھی ہے نمبر چھ اچھی صحبت اور تنہائی سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں تنہائی اور خلوت سے بچیں کیونکہ جب آپ تنہائی میں رہیں گے تب کر کے شیطان حملہ کرتا ہے بھیڑیا انہی بکریوں کو کھاتا ہے جو بکریاں ریوڑ سے نکل جاتی ہیں جو بکریاں ریوڑ کے ساتھ رہتی ہیں جو جانور ریوڑ کے ساتھ رہتے ہیں بھیڑیا اس کے اوپر حملہ نہیں کر پاتا اس کا شکار نہیں کر پاتا اس لیے اگر آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گے جلبت میں رہیں گے تو اللہ العالمین آپ کو شیطان کے مکر سے محفوظ رکھے گا ایسے لوگوں کے لیے نصیحت ہے میری کہ خلوت میں نہ کبھی رہیں جب بھی خلوت اور تنہائی میں رہیں گے شیطان حملہ کرے گا برے برے خیالات ان کے دل کے اندر پیدا کرے گا وہ اپنے آپ کو مشغول رکھیں اپنے آپ کو لوگ بزی رکھیں لوگوں کے ساتھ رہیں گفتگو کریں اور اس طریقے سے خلوت میں زیادہ غور و فکر کرتے ہیں تو اس طریقے سے شیطان ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ رہنے سے وہ اپنے آپ کو شیطان سے بچا تو اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو اختیار کرنا چاہیے جو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے کبھی انسان بد نہیں ہوتا تنہائی انسان کے اندر بے چینی پیدا کرتی ہے قلق پیدا کرتی ہے اشتراک پیدا کرتی ہے اور اس طریقے سے پھر انسان برے برے خیالات اس کے دل کے اندر پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس لیے انسان اچھے لوگوں کو اپنا ساتھی بنائے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اگر کسی کے دین کو دیکھنا چاہو تو اس کے دوست کو دیکھ لو کہ کس دین پر ہے وہ اس کا اخلاق کیسا ہے اس کا معاملہ کیسا ہے اس کے دوست لوگ کیسے ہیں کسی کے بارے میں آپ کیسے معلوم پڑے گا کہ فلاں آدمی اچھا اچھا معاملے والا ہے فلا آدمی نمازی ہے فلا آدمی نیک اور صالح کیسے معلوم پڑے گا اس کے دوستوں کو دیکھو اگر اس کے دوست اچھے ہیں وہ بھی اچھا ہوگا اگر بروں کو دوست بنائے گا تو برا انسان ہی برے کو دوست بنائے گا اچھا انسان اور برے لوگوں کو کبھی دوست نہیں بنا سکتا اس طریقے سے نمبر سات آپ دعا کریں اللہ کے سر صلی اللہ اللہ ابرماتا ہے امجیب کون ہے جو بے چین کی بےکس کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے جو انسان اس بیماری کے اندر مبتلا ہے اس کو کسرت سے اللہ البرامن سے دعا کرنی چاہیے کثرت سے اللہ ابراہین سے انسان اگر دعا کرتا ہے تو اللہ ابرامن اس کے احفاظ کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے بہت ساری دعائیں پرانے مجید کے اندر بیان کی گئی ہے ان دعاؤں کو انسان پر ہے اور حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے ان حدیثوں ان دعاؤں کو انسان پر ہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الا رب ربادی اور ابو العد اور ابو الاش کریم اس طریقے سے لا الاَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ سلحانک ان کمت علم یہ ساری دعا انسان پڑھتا ہے تو اللہ اقباً اس کے غموں کو اس کی تکلیفوں کو اس کے وسوسوں کو دور کر دیتا ہے اور ایک حدیث آتی ہے جو بڑی اہم حدیث ہے جس حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کوئی انسان اس کو پڑھتا ہے تو اللہ اقبا اس کے سارے غموں سے نجات دے دیتا ہے اور ساری تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے اور اس کی زندگی کو خوشیوں میں تبدیل کر دیتا ہے وہ دعا کیا ہے یہ دعا پڑھنا اللہ ابدن و ابدک اللہ ابامین میں تیرا بندہ ہوں تیرے بندے کا, کا ابن امتق اور تیری بندی کا بیٹا ہوں اللہ اربامین میں تیرا غلام ہوں اور تیرے غلام اور تیرے بندے اور تیری بندی, بندی کا میں بیٹا ہوں ناسی میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے معذن فیا حکمک میرے اندر تیرا حکم چلنے والا ہے نافذ ہونے والا ہے عدل الفیہ کداؤت تو نے جو بھی میرے بارے فیصلہ کیا ہے وہ عدل پر مبنی ہے اور اس طریقے اسالو کا بیک السوالک میں تیرے ہرشن سے تو اس سے میں مانگتا ہوں جس کا دو جو نے پہلے منتخب کیا ہے اور تو حلق یا تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو بتایا ہے او انضر تو حفیع کتاب تو نے اپنی کسی کتاب کے اندر نازل کیا ہے او سر طب ہی فی علمغیب اندک یا تو نے اپنے علم الغیب کے خزانے میں اس نام کو محفوظ رکھا ہے انتج علی القرآن ربیع نورا صدری وہ ذہاب حزنی وہ جلا حزنی وہ ذہاب غمنی کہ اللہ اربرامین تو میرے قرآن کریم کو میرے دلوں کی بہار بنا دے میرے سینے کا نور بنا دے اور میرے دکھوں اور غموں کا علاج بنا دے اور ذریعہ اور سب بنا دے جس کے ذریعے سے اللہ اربرامین میرے سارے دکھوں کو سارے غموں کو ساری مصیبتوں کو دور کر دے جو بندہ یہ پڑھتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ ورماتے ہیں کہ اللہ اس کے دکھوں کو دور کر دیتا ہے اور اس کے دلوں کے اندر مسرت اور خوشی لاتا ہے اور زندگی کو سکھ اور چین میں تبدیل کر دیتا ہے بڑی پیاری دعا میرے بھائی یہ دعا ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے یہ کچھ اسباب ہیں کچھ ذرائیں ہیں جنہیں میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں غسوسوں سے محفوظ رکھے اللہ اربراہین ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی قوت پیدا فرمائے اللہ اربراہین ہمیں برے خیالات سے محفوظ رکھے اور اس طریقے سے اللہ ببراہین جب تک دنیا میں زندہ رکھے ہمیں دین پر قائم رکھے اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے اور ہماری وفات ہو ہماری قلم توہی جاری ہو اور کے بعد اللہ حرب رابین ہمیں قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے اندر نصیب فرمائے آمین بارک اللہ علیہ حکیم انادم کریم ملکمبر